رحمن الرحمد علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے تمام خاران گرمی مینیم باغ تمام صاحب سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتابت میں سے باب نمبر انچاس فورٹی نائن باب الحبا اس کا پہلا درس کلبلوں کے اوپر کے اندر پہنچایا تھا آج دوسرا درس اور آخری درس یہ دو درسوں میں کلیئر ہوگا پیج نمبر تین سو پینتالیس پہ دوسرا پیراگراف ہے اسے کل تھوڑا توجہ دیا تھا تاہم اس کو دوبارہ توجی دے رہا ہوں آشر فرماتے ہیں اس کے جو شرح میں سے ایک جو ہے عمل محبلہ کیونکہ اس میں واہب ہے ہیوا کرنے والا ایک تو وہ چیز ہے جس کو آپ ہوبا کرنے وہ محوب ہے خدا عطیہ ہے تحفے کی چیز ہے تیسرا لا ہے جس شخص کو آپ ہیوا کر رہے ہیں ہاں جی تو اس کے لیے شرد یہ فرما عمل محبلہ جس کے لیے آپ ہیوا کریں فشر تو اس کی شردیہ یقون قابل ہووا وہ قابلیت رکھتا ہیوا کرنے کا بھی وچن من الوجوہ شرعیہ کسی بھی شرعی ہاں جی وجہ اسباب میں سے کسی سبب کسی بھی سبب کی بنیاد پر مطلب اس کا یہ ہے کسی بھی شرعی زاویے سے اس کو کوئی چیز دینے میں دینے والے کے کوئی ثواب ہو اجر ہو ہاں جی یہ اس یہ مراد یہاں پر کسی بھی وجوہ اسباب شری میں سے کسی بھی زاویے سے سبب سے اس کو کوئی چیز ہیوت دینے میں ثواب ہو جیسے ماں باپ کو دینے میں ثواب ہے بھائی بہنوں کو دینے میں ثواب ہے کسی غریب کو ہیبا کر کے دینے میں ثواب ہے سعدات علماء کرام کو اللہ کبولی ہاں جی اور کسی بھی رشتہ دار دو صاحب ان میں سے کسی کو بھی دینے میں رشتہ داروں کو سب کو شریعی طور پر کوئی بھی چیز دینے میں ثواب ہے تو لیکن کسی فاسق و فاجر کو دینا جس سے آپ کے اس مال سے اس کے گناہ میں تعاون ہو جائے کسی جو ہے غلط کام میں تعاون کے دینا یہ مراد ہے ان میں نہ دیا جائے میں نہیں آپ کو الٹا ثواب کے بدلے میں گناہ آ جائے گا لہٰذا کسی بھی ونجی خیوا کا نشا دے کہ وہ اس چیز کی قابلیت رکھتا ہو ہیب کرنے کی بھی من الوجو شریعہ وجوہ شریعہ میں سے اسباب شریعہ میں سے کسی بھی زاویے سے ہاں، کسی بھی وجہ و سبب سے اس کو ہیبا کرنے کی وہ قابلیت رکھتا ہو یعنی اس کو ہیبا کرنے میں ہمیں ثواب ہو ہمیں عجر ہو شریعت اس کو ہیبا کرنے کے کوئی چیز دینے کو سبب سمجھتا ہو ہاں جی تو اس کے لیے عاجل جو ہے سمجھتا ہو تو ایسی سرم میں قرار دیتا ہو تو ایسے لوگوں کو ہیوا کریں ایسے جو ہے غلط کاموں کے لیے ہویوا نہ کریں یہ مراد ہے عمل موہوب وہ چیز جو آپ ہیوا کریں جو چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں اس کو موہوب بولتے ہیں خدا حضیے کی چیز فاشر تو اس کے لیے شاید یہ ہے جو چیز آپ دے رہے ہیں یقون منجزن وہ منجس ہو مطلب کیا ہے وہ ایسی چیز ہو جو ابھی آپ دے سکیں جوابی ابھی آپ دے سکے جیسے قرضے کے شکل میں نہ ہو ایک بندے کے اوپر قرضہ ہے ہاں جی البتہ اسی کو آپ ہیوا کریں تو قرضہ آپ اس کو معاف کریں گے بری ذمہ کرے اس کے لیے تو صحیح ہے اس کا لیکن کہ ایک بندے کے اوپر قرضہ ہے اس سے آپ کو ملنا ہے یہ قرضہ بھی آپ کو ملا نہیں ہے آپ کسی کو اس قرضے کو ہیوا کریں کسی اور کو تو یہ منجد نہیں کہیں گے یہ معلق ہو جائے گا یعنی اگر وہ دے دیں تو آپ اس کا ہیوا کر سکیں گے نہیں دیں گے تو نہیں گے اس طرح نہیں ہونی چاہیے منجس ہونے چاہے وہ عین ہو ابھی آپ کے ہاتھوں میں ہو فوراً دی جا سکے یہ مراد ہے اماں حیبہ کی جاننا چاہیے شادی آئیں یقیناً منجز وہ منجس ہو یعنی فوراً آپ اس کو بدونے کسی شرط و کے کسی کو دے سکیں آپ کے ہاتھ میں ہو کوئی عین کوئی چیز ہو اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور, اور ابھی دینا ابھی آپ دے سکتا ہو کیونکہ ہیبا میں قبض شرط ہے ہاں تو ابھی آپ دیں گے تو دوسرے قبضے میں لیں گے ابھی آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز ہے نہیں دوسرا دیں گے تو آپ نے دینا ہے تو یہ تو پھر یقیناً حیوہ نہیں ہوگا شرن وہاں پر صحیح نہیں ہوگا اس موہوب جو چیز ہووا دیں اس کی شرح یقون منجس ہو ابھی فوری طور پر آپ دے سکتا ہو آپ کے دشرت میں آپ کے ہاتھ میں ہوں لہٰذا یہ شرط ہے پھل و حاوت دیں اس لیے اگر کوئی شرط ہیوا کرے قرض کو کہ کسی کے اوپر قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو ہزار روپئے دینا ہے مثلا اس کا ہم ہیوا کریں کس کے لیے لے غیر من آلے اس شاخ کے لیے جس کے اوپر قرضہ نہیں ہے یعنی کسی اور شاخ کے لیے قرضہ زید کے اوپر آپ نے وہ زید کے اوپر جو قرضہ ہے اس نے دیا نہیں ہے آپ اسی قرضے کو جبھی ہاتھ میں آیا نہیں ہو آپ امر کو جو ہے ہوا کرے تو یہ صحیح نہیں فلاں وہ حو اگر قرضے کو غیر من عالے اس شاخ کو جس کے اوپر قرضہ نہیں ہے اور ابھی وہ قرضہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے لم یہ سی وہ صحیح نہیں کیونکہ یہ منجز نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ اس کو جو ہے جس کو رہے ہیں اس کو آپ دے نہیں سکتے ہیں وہ اس کو ابھی قبضے میں نہیں لے سکتا تو اس طرح حیوا کے شاید پورا نہیں ہوتا ہے بولے وہ ہوا اگر آپ اس مال کو جو قرضہ ہے اسی کو جین کو ہیبا کریں لمن اس شہز کو ہی ذمت ہی جس کے ذمے میں آپ کا قرضہ ہے زید کے اوپر آپ کا قرض ہے آپ نے اس مطلب ایک ہزار روپئے آپ کو دینا نے اس کو خود کو ہیوا کیا آپ خود اس زہد کو تو یہاں پر صاحب صحیح ہے کیونکہ یہاں پر اس کا فائدہ ہوگا فقان عبران تو یہ یہاں ہیوا کرنے کا ہے آپ نے اس کو بریو ذمہ کرا دے دی دیا وہاں آپ کو دینا تھا آپ نے اس کو ہیوا کیا عطیت نے اس کو دے دی دیا تو آپ وہ اس کو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر ہیوا صحیح ہے غلطم الحیوہ تو آگ حرمات ہیوا مکمل نہیں ہوتی ہے ہیوہ تام نہیں ہوتے اللہ بالقبضے جب تک جس کو آپ نے ہیوا کرنا ہے محبلہ وہ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے اور جب تک آپ اس کو قبضے میں لینے کی اجازت نہ دے دے اور آپ کی اجازت سے جب تک وہ اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے اس وقت تک جو ہے صرف عقت سے ہیوہ تام نہیں ہوتے لہذا سیاسی فرماتے ہیں فیضہ تمت لیکن جب ہیوہ تمام ہو گیا آپ نے ایک بندے کو ایک چیز دینا تھا آپ نے دے دیا ہاں جی تن تو ختن دینا دے جب اس نے بھی قبضے میں لے لیا تو اب اب ہیوا تام ہو گیا ہیوا تام ہونے کے بعد شرن فیضات تمت جب ہیوا تام ہو جائے مکمل ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے لم یجز رجوع آنا اور شرن جائز نہیں اس میں پھر رجوع کرنا اس ہووے کی چیز کو پھر واپس لینا یہ شرح انجائز نہیں ہے دینے سے پہلے سو سمجھ کے دینے چاہیے جانے کے بعد واپس لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے وقف کی چیز بھی واپس لینا جائز نہیں ہے صدقے کی چیز بھی مگر جیسے پھلاؤ نے پھلیا محسوس مہرت کے علاوہ جائز نہیں ہے واپس کرنا ایسے یہاں ہوا کی چیز بھی واپس لینا جائز نہیں ہے کیوں لیکن لِانہ نبی کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا آنوں اس چیز سے منع کیا یعنی ہیبا کرنے کے بعد حبہ تام ہونے کے بعد قبضے میں بل لینے کے بعد اس کو واپس لینے سے آپ نے منع کیا ہے وکال اور آپ نے یہ فرمایا لا ترج اے والا الہ ہیبت کا بند ممن تم رجوع نہ کرو اپنے حب کی طرف یعنی جو چیز تم نے ایبا کیا کس کو دے دیجیے اس کو واپس مر لے لو لاتا جس بنا ہے واپس نہ لے لو لو جینی کو آپ اپنے ہیوے کی توجہ جو چیز ہیبتاً تن دے دیا اب اس کو دینے سے پہلے سو سمجھ کے دے دو اب دینے کے بعد واپس نہیں لے لو کیونکہ اسے قبضہ بھی لے لے ہیبت عام ہو گیا اس طرح ایک الحدیث میں جو یعنی آئی اس میں فرماتے ہیں ہیوا کی چیز کو واپس لینے اسی طرح ہے کہ ایک بندہ الٹی کر لیتے ہیں الٹی کرنے کے بعد اس الٹی کو دوبارہ خود کھا لے خود دوبارہ کھا لے منہ میں آنے کے بعد دوبارہ خود دوبارہ جان بوجھ کے نگل لے پیٹ میں ڈال دے جتنا یہ عمل قبی ہے ناپسند ہے اللہ رسول کے نزدیک بھی خیبہ کرنے کے بعد کسی کو خوشی سے خود دینے کے بعد دوسرا ان کے میں لینے کے بعد اس کا رجوع کرنا اس طرح اللہ رسول کے نزدیک ناپسند ہے قابل لہٰذا سوچ سمجھ کے ہیوا کرنے کہنے کے بعد رجوع نہ کریں آج کل مات لوگ اپنی بیوی کو جب سے جھانجے حالات ٹھیک ہے تو بہت ہی چیزیں دے دیتے ہیں بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں وی وی وی لے لیتے ہیں بعد میں حالات تھوڑا سا خراب ہو کے سب واپس لے لیتے ہیں یہ اسی حکم میں آتا ہے وے میں رجوع نہیں کرو دینے کے بعد جو ہے چھوٹی سی نارض کو یا کسی رشتہ دار کو پہلے دے دیتے ہیں تھوڑی نارضگی پھر ان کو واپس لے لیتے ہیں یہ شرن حرام ہے ان کے واپس لینے سے شریعت نے ساتھی سے منع کیا پہلے سوچ سمجھ کے دے دو دینے کے بعد پھر واپس لینا شرن حرام ہے آپ کے لیے جائز نہیں آپ کو منعقر ہے وام ماں ہیبتوالد ال البتہ باپ کا باپ کا حیوا ل والد اولاد کے لیے باپ نے اولاد کو کوئی چیز حبت دے دیا اس میں آیا باپ رجوع کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں واہ حرمات فیا جو الرجوع باپ کے لیے رجوع جائز سے النے حیوے کی طرف دل وبی کا بھی سبب ملنا لذباب ہے کسی بھی ایسی سبب سے المجوز لگو جو باپ کے لیے حیوے میں رجوع کرنا اس سبب کی وجہ سے جائز ہوتے ہے اس کے لیے رجوع کرنے کے لیے وہ مجوس بنتے ہیں یعنی جائز رجوع کرنے کو جائز بنا دیتے ہیں باپ کے لیے رجوع کرنا تو جائز بن جاتا ایسے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو باپ رجوع کر سکتے ہیں ایسے تو باپ بھی رجوع نہیں کر سکتے ہیں جیسے کل اخلاض کا افلاس الواری جیسے باپ تانداس ہو گیا ہاں جی باپ تانداس ہو گیا وہ اور بڑے کے پاس مال دولت ہے باپ تانداس ہو گیا وہ تقسیر الد ہے جب باپ تانداز ہو جائے تو باپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اولاد پر ہے تو لیکن کوتاہی کرے وہ تقسیر الولد اور بیٹا کوتاہی کرے فی نہ پھکاتی باپ کے خرچہ خوراک میں باپ کو خرچہ خوراک دینے میں زوریہ زندگی پورا کرنے میں بیٹے کے پاس ہونے کے باوجود وہ کوتاہی کریں تو اس صورت میں پھر جو باپ اپنے حوے میں رجوع کر سکتے ہیں اول صفا الغلط یا بیٹا جو ہے بیوقوف بن جائیں ہاں جی صفی ہو جائیں کم عقل ہو جائیں بے وقوف ہو جائیں اور وہ مال کو باپ نے دی ہوئی تحفہ اپنے مال کو ہاں جی سستے داموں میں بھیج دیں فضول خرچ کریں تو اس میں باپ اس سے جو وہ رجوع کر سکتے ہیں اور تفزیلے ہی یا بچہ فضول خرچ ہو جائیں اور فس کی یا بن جا ہاں جی گناہوں میں غرق ہونے لگ جائیں جیسے آج کل تاریخی سلاد بن جائیں شرابی بن جائیں نشاور چیزوں کو استعمال کرنے لگ جائیں یا وہ فاسق ہو جائیں اور غیر ظالی سلاوہ دوسرے کوئی غلط کاموں میں ملوث ہو جائیں تو باپ اپنے حوے میں رجوع کر سکتے ہیں وہلم یگن کا ظالی اگر بیٹے میں ایسا کوئی خامی نہیں ہے باپ بھی خود محتاج نہیں بیٹا بھی صحیح راستے پر چڑھا رہا ہے باپ کی ضروریات پورا کر رہے ہیں تولم یجز رجوع تو یہاں پر بھی جائز نہیں رجوع کرنا بھی, بھی اب باپ کو بھی اپنے صحبے میں رجوع جائز نہیں ہے پھر تو اگر بیٹا اپنے صحیح راستے پر چل رہا ہے تو اور حاضر لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی بیٹا مثلاً صافی ہو گیا ہاں جی یا خواہش ہو گئی سارے ہم ہاں باپ کا خرچہ پورا نہیں کریں یہ تمام اس میں کوتائیں ہونے کے باوجود بھی اور معاحی اللہ طلبہ اگر باپ نے جو چھے تحفہ اندیز ہے تو وہ بیٹے کے ہاتھ سے طلب ہو گیا فی دل والدے یا طلب ہو گیا ضائع ہو گیا اور باغ ہو یا اس نے کسی کو بیچ دیا اور واؤ ہو یا اس نے خود جو ہے کسی اور کو ہیوا تن دے دیا اب وقف یا اس نے پھر اللہ وقف کر دیا اور کسی نہ کسی وجہ سے باپ نے جو چیز اس کا ہیوا کیا تھا ہاں جی وہ پورا پورا یا اس کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لم یا جو رجوع پھر باپ کو رجوع جائز نہیں کیونکہ اب وہ چیز بیٹے کے ہاتھ میں نہیں لیتے باپ کو رجوع بھی جائز ہے لیکن جو ہے مگر بیٹے کے پاس ہے اور بیٹے میں یہ کمزوریاں پیدا ہو جائیں تو باپ کے لیے رجوع جائز ہیں اگر بیٹا بھی صحیح راستے پر ہے باپ کے خرچہ رہے ہیں باپ کے تاندسی کی صورت میں اور وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے تو باپ کو بلا وجہ بیٹے کو دی ہوئی میں رجوع باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے نہیں عمل قبض و شرن جو ہے ہوا میں قبض شرح قبض ہووے بغیر جو ہے ہوا تام نہیں ہوتے تو قبض جو ہے فلاحی ہے شرن قبض صحیح نہیں ہوتے الا بزن واحف مگر ہوا کرنے والے کی اجازت کے بغیر ایک بندہ آپ کو خوشی چیز یہ ہیباطََ دے رہے ہیں اور آپ اور وہ قبضے میں لینے کی آپ کو اجازت بھی دے رہے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر قبض صحیح نہیں ول و ماتل اسی وجہ سے ماتل واحف کرنے والا فوت ہو جائے قبل بضا قبل اس کے کہ ہاں جی کرنے والے نے تو ہیبا کر کے چلا گیا ہاں جی لیکن قبل قبض اس کے قبل یا محبلہ محبلہ نے وہ شاید جس کو کیا وہ اس کا اس ہیبے کی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے ہاں جی قبضے میں لینے سے پہلے وہ ہیبہ کرنے والے فوت ہو جائے تو اسی صورت میں جو ہے خلی وارث آتی ہے اب چونکہ ہیبا تام تو نہیں ہوا اس نے ہیبا تو کر لیا زبان بول دیا اس نے بھی زبانی تو پھر قبول کر لیا لیکن اس کو قبضے میں نہیں دیا تھا اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں تھمایا تھا تو ایسے شب میں اب ہیبر ناقص ہوا ایسے شب میں پھر خالی وارث حتی تو اس میں والے واحد ہیبا کرنے والے کے ان کے لیے الخیار اختیار فی ایمزا یا اس کو اوکے کرنے میں وہ وحیوے کو باقی رہنے میں وہ پھنس کے اس کو پھنسا کرنے میں بھی وہ وصیبے کو پھنسا کرتے ہیں اگر اگرچہ باپ نے اس کو حیبہ کیا ہے بھائی نے کیا لیکن چونکہ ہیبہ تعمنی ہوا تو لہٰذا اس کو फसा کرنا چاہیں پھنسا کر سکتے ہیں ہاں لیکن پورا کرنا چاہیں کہ وہ وفاداری کر کے تو یہ جی زیادہ یقیناً بہتر صورت ہے اور انہوں نے پھنسا کیا تو को وہ لوگ گنگار نہیں ہے ولا واح و معافی یا دلاحلہ اگر کوئی شاد ہیوا کرے ایسی چیز کو جو محبلہ جس کو آپ نے ہیوا کرنا ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیز پہلے سے ہے وہ چیز جی اس کے ہاتھ میں ہے آپ نے پتا بطر امن اس کے پاس رکھا ہوا تھا یا بطور رہن گر بھی رکھا ہوا تھا ہاں جی تو وہ چیز آپ اسی شاد میں ہیوا کریں تو پھر فلاں حاضرت اللہ قبضۂ ان پھر تو کوئی ضرورت نہیں اثر نو قبض کی کیونکہ اس کے قبضے میں پہلے سے ہے لہن کانف ہی قابل ہیبت تھی قابض تھی کیونکہ یہ چیز پہلے سے اس کے قبضے میں ہے اور قضع کے اسی طرح اضا و حوال اب جب باپ ہیوا کریں دادا لولاد الصغیر نابالغ بچے کے لیے اور اس کے مال خود باپ کے ہاتھ میں ہیں اور خود اس کا ولی ہے تو یہاں پر بھی جو ہے اثر نو ہے وہ قبضے کی ضرورت نہیں ہے قبضہ خود باپ نے کرنا خود دادا نے کرنا ابھی مال ان کے اپنے ہاتھ میں لانا قبض و ماں کیونکہ باپ و دادے کے قبض قبض قبض, قبض ان بچے کی طرف سے نہ ولی بچے کی طرف سے قبض شمار ہوتی ہے زیادہ آسرن و قبض کے ضرورت نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وہ خل ما یا جز البی ہر وہ چیز جس کا بیچنا جائے سے یا جو ہیبت اس کا ہیوت کسی کو دینا بھی جائز ہے فضیوۃ المشائے مشترک چیز کا ہیوا کرنا جائزۃ ال یہ بھی جائز ہے کب یہ جس طرح اس کا بھیجنا جائز ہے ہاں جی تو آگے فرماتے ہیں تو مشرک چیز کا بھی تو یقینی بات ہے حصہ معلوم ہے تو وہی معلوم چیز کا ہیوا کیا تو جس کے قبضے میں دے دے تو وہ چیز وہاں سے لے لیں گے آگے آخر میں فرماتے ہیں وہ یصف لوالد مشتحب کے لیے یہ سب یہ کہ برابری کریں فی العتی اپنے اتحیات میں عطیات میں کوئی چیز حوقہ کوئی چیز توحفہ ہدیتاً دینا ہو تو باپ کے لیے مصطفی برابری کریں بین الاولاد اپنے اولادوں میں سے بین الاولاد ذکور یعنی ان کے اولاد ذکور یعنی لڑکوں وال اناس اور لڑکیوں میں بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر دے دیں برابر دے دیں وہ یکرو باپ کے لیے مکھرو ہیں اور تفضیل فی اس میں بعض کو باپ پر فضلت دینا عام تو پر جو ہے ہاں جی ممکن ہے باپ جو ہے بیٹوں کو فضلت دے دیں بیٹوں کو جو ہے زیادہ دے دیں بیٹی کو کھم دے دیں ایسا کرنے سے معنی کیا یا بیٹی کو زیادہ دے دیں بیٹے کو کھم دے دیں اس طرح باپ کو اپنے ہدایہ میں اپنے تحفوں میں ہاں مثلاً عید کے موقع پر کوئی چیز لاتے ہیں تو دونوں کو باپ بیٹا بیٹی دونوں کو برابر لیا جائے ہاں جی اور اسی طرح جو ہے مثلا کوئی باہر سے آ رہے ہیں تو بیٹا بیٹی دونوں کے جو بھی تحفہ طائب لے کے آ رہے ہیں برابر لے کے آ جائیں کوئی پیسہ دیتے ہیں تو ان کی ضرورت کے مطابق برابر دے دیں تو ان تمام تحفہ طائب میں والدین سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بے اولادوں کے درمیان جو تحفہ طائب دیں گے وہ برابری سے دے دیں تاکہ ان کے دل میں یقیناً کوئی حسد بغض کے نہ پیدا نہ ہو جائے تو اللہ ہم سب کو جو ہے شریعت کے نورانی احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توقع تو ہمیں اور الحمد للہ یہ باب ہی ختم ہو گیا و کل جو ہے ہمارا نائب باپ پچاسویں باب ہے باب و صاحب کو برمائی بر ان کل سے شروع ہوگا